خا برقی دفاع خوب بینا تو خوب بنا ہو گرم آر عمران دا مضمون اب تک تفصیلیں سورة آل امران سورة آل امران ماتو خبرا منهم قدا طولا دنیا دا فلاس کی راشدہ اور کئی دا فارتزان دا تخلیص عذاب ماتو خبرا منهم مذابان قبلی کی زنہ ماتو خبرا منهم نب نمبر آت لستی نمبر آت ان اللذین قفر وماتوهم کفار فلیقبر من احدهم بالعرض زحب ورائب تدا بہی کہنا آقا سانچے کفر اکڑا من شاہلان کی کے کافرین وقبلی کی زید دیو دنیا دسرو نٹ کسی نمبر دنیا وی بلکہ دنیا کی ما تو خوب بینکس نمبر آٹھ نمبر آٹھول سورت عمد آج چتیس نمبر آٹھ دو سورت عمد سورت کچرے دنیا ورک لیکن بلکہ دو دنیاسی کی بہنوں ذو سورت المائدہ ما توخبنا منهم من قبل كدهنا ما توخبنا منهم سورت المائدہ شبک درس نمبر 1 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتذوا به من عذاب يوم القيامه ما توخبنا منهم لهم عذاب الیم آگو بےدا گیٹھی چور ما تو خبر من, من قبل برشی ما قبل ماتو خوب رمین ہوں کبلی گیری جی دینا ون ہم آزاد نعلی مضر فرداب درناک ون عذاب نالیم او زیر فرض عذاب ما در نمات وَلَهُمَا زَابٌ فرد درنا دنیا دنیا منهم منهم زیاد قربان وردہ قربانی میں سپارے مہارج اگر سورت مہارجم نمبر آیا سورت مہارج سرو احموم تو خوز ملک بداسی مجرم تزیم نازا مجرم کے دنیا کی دوست دوست فضاد تکلیفرت قربان سی لڑ جی فلزامن و صاحب تکلیف دنو ورکی فضا تکلیف دے رہی ٹھول دل <تصفح> دل دے دی دے بی بی دلال رور انسان دا رور دا, کی دا کی ورور بچ کی و و وقام کل نی کوارے لاپ تصرف ار اسی جامع مارا دیگر خبردار سداخت کتاب ترغیب شانت مو د تم مر رب دم د فن نڑک کی تاپ د چار ترف کنے دنیا کل دی و دی و دو سرو استعمال بھی اطور کتاب خطکے یا یوحنا تم ربوری ظلم کی دا کتاب سرا یا یوحنا ذسن جایا اے علماء یا اے طلبہ سنا یا یوحنا کتاب عام دے دا تول خلق ترا گلے با کالے چ تول خلق بے ذات مسلمانان دی بدیاں نذر دی گی ذسن صرف علماء فضان پہ گئی صرف طلبان فضان پہ ناری نذر فضان پہ اپنا کے کی نم داخل دی ناری نم داخل دی علماء طلباء طول داخل دی یا یحنیس او خلقور را غیطا سازم و شان دفر نرک کتاب دو داس ذات نچ ساز و نظام در از دا فلاس کے رید دیم صفت وشفاؤ اللے محافظ صدور داس کتاب را غیطا سچا علاج دے دفعہ دا امراض چپس انو کی ریچ اگر مرز مرض شرد دے مرز دا حضرت دے مرز دا حب دے, دو دو محبت دے دنیا دنیا دا محبت شاج کتاب جسم کتاب اللہ کتاب نہ رحمت اللہ کیلو مالک بس ہاضام قہر ربی دگا بنگلہ قرآن چند ذلت سنات احتكام دي احتباب من ذكر كل جملی چه جملي و ديو جملينم چارزاز حذف كلا شي زوي اتفاقا نافع مز کرو بر فل جمله ثانياه جمليه سين حذف كلا شي اجزا دوج اتفاقا نافع مز کرو بر فل جمله الاولى اصل تقدير دار اصل فل افرحو بذلك فل افرحو بذلك بذلك دي عامل حذف فلحون مام مو محذوف دي او تفرا دتاكيد دي فل افرحو بذلك فل افرحو بذلك و شاهد المؤمنان قدمل كانباني و شاهد المؤمنان قدمل مسرباني اين ده فشا لال کتاب علم دے نہ دنیا نہ دنیا سے دنیا میں بری نہ دنیا کون سری اور دنیا, دنیا, دنیا, دنیا, دنیا دا خرير دنیا جیری دنیا بانگلی دنیا جیتا زنا تا ہتھیو دو خشارے سین دے دی نوہ تاریخ جمعن د اللہ دی کتاب جی چا پسل کی کھوجی زقازا سا سب قبر کی مرگنے نے برزخ کی مرگنے نے قیامت کی مرگنے دے دا ٹول جی نا پانی دی فب شغل د اللہ دی کتاب او قطاری پر ہا سے ک تانو پر ہا سے هو خیر مم شغل د اللہ دی کتاب دیر بہتر دی خیر شغل محسر سورت کی ردر کی فیری محسوس ردر کی فیری ان کان سنا نر کی فیری اور رتھ تہری مسباد سر کی فیری دو دِی یو نظر بات رتھ بتری مل بات خلا رہے لکھنا نام کی تفصیل کر دل یا دلیل وحی یا دلیل, اقلی یا دلیل اقلی انعام کی تفصیل ہو کوم تا جا حرام ہوٮٔے لاب ج قمدیدان کار ردان گدان ہتادی جگجتا سدار میں تو کوئی صاحب سے پھیلے پرندگی چا نہ بس سال سست گئی دار میں تو سنگ کرو وما اظن الذين يترون على الذين كذبوا تعالى القريم سرے گما ددای کا جوڑی جو جو جو ف اللہ اور روغ نہ فل ہیٹ نہ تحریم اور تحریم جوڑی اور اللہ نے دیوی نے فل قیامت کی ان اللہ مستحذ دی جوص اللہ صاحب خدا تاخیر عذاب مجرم تذاد اللہ فضل المجرم مخفف کہ ان اللہ لذو فجر النار بالتاخیر العذاب اللہ <سؤال> حالات <سؤال> قرآن قرآنات قرآنات حاضر نازرفی کرتی عمل کی اللہ نبہ یرا پدی با لف کے واقعہ نبہ غم جنوی عزت باد نشی تعریف داو دے اللہ دا حکمات تعریف داو دے اللہ چلے ثکر دیداسو دے اللہ الذين امنوا وكانوا يتقون آ کا سان امنو چکن کی دلہ وحدانیت باندې اللہ پسفاط تو مانی داسن چن شرکیات بو جی وسل پھ گم چ کر جو دلے خدا دے یا لگن سوغنوی وبربند دی ولی رخلادما سیتنا و کانو یت خون سا سیتنا تو کہو اعوذ لا ارا سالک الخوض العظیم وذا كم تا لاذ القاور من عزۃ اللہ لاذ من کی تارین عاد دی خلاف عبد استانا خلاف عبد قراننا وج قوم من کی تارین نار دی کافر خلاف تو قران و خلاف استانا ان العزۃ لله جميعا هذ اللہ باختار کہ طولا و السميع الالم لاذ القاور من عزۃ الق فاضرا ما قيل پہاد دی بانی بین فلش بتور اوذن محمد اختیار ہوتا سے کے لیے نمک کرتا ہوں نور کی دا بدل غیر, اللہ ندی دا غیر اللہ نذر بن ذل غیر لاج سوا دانبل چا دیہ زان را اورسی باجن استاد اورسی و یملا نے را اورسی ان ی تبعون الا زن نذر و دی مگل پتش گمان پس و انهم الا یخرز اسد کل خری و انهم الاخرسون دی مگل کلان هو الذی سبدری لاکلی هو الذی جعل لكم الار تسکنوا فیه و العالم سلامہ قدرت و عزات کے گردور استاد سفارش پا تسکنو فیہ چا صارم کے دس پر کی نور سڑے شی بے دشپی و راہاں را نہارا مبسرا بردور مبسرن مسی بردور مبسرن نہ روحانا انبادت دلیل نفی ذارق لاتل لکومی اسمان کنا فدیکید عزمشان ترحیم تدفاردہ کم چو غک دیدارتا بیرسجر مشرکین وقال اتخذ اللہ وردن سبحانہ اوائی مشرکین لیولد اللہ فاق فاق دیال اللہ دینا هو الغنی اغلبی فراق غنی دور اولدنا لہو ما فی السماوات ذکر غنی رہی دینا چنہو ما فی السماوات او ما فی الارد اللہ پی اختیارت تصروب کیلئی تاس لا خبر جیتا سبب بسم اللہ منظر اللہ بیان دو, دو, دو مبلغ فهياند قول <سؤال> في الله <سؤال> واللتثبت او نفذ اشراف اصلاساو نفذ شرك في العبادت نفذ شرك في العلم في التصرف او نفذ شرك في الدعاء اذا طام تصرت بترغيب القرآن تصرت شروف وذبانه ودلوها لعبن بأنوح ولو في ذباني واقع ذنها السلام قرشوه لنها عليه السلام تام اي قوم ذواب في جرقنا لكي مقامي قيامي و زما سر دفاار سے حت ک او پدر کلل زما پهکو د اللهبانې فال الله تو وض لا سم خل چې سم د سیکی زما سے وکئ فل الله تو تو خاص والله د اعتاد د فاج امر کوم و دورای کوم او شاکم د فامل ماض دو شاکاب کوم یو او دو شاکاب کو اوګ من معبارې دا د خبری وذاہی رحم البغض اجمیوامرا کومجو کہ فزرایا راہ بر فرماں گاراں سمنائے کو امر کو مالے کوم نے پڑھا کہ پھر سر ہو گئی ندی امر 750 سمنے پھٹ سمنغ تو الیا سادس نور المل اثر فما بنيت رکورل سلاذ کو رے کے دا مصدر دے وان تولی تم دون سیات خبر انبیاء مسر وسلم وان تولی كنت اصیراز کی تا سور دے بیان نہ دے سن دل اللہ لہ ما اسلتم من اجر سات زہرات واثر فما بنيت زقت مزدلیل نہ غاڑم سوجت نہ غاڑم ترخا ان اجر اللہ اللہ نے اجر ما جانا ہوں جینا بہد مین سبب مضمون سورت عام نمبر يو... اول نمبرات د <سؤال> دون <سؤال> محرد جو مینو بہ مین قبل منان ڈال کا انسان کلا مزور چلے السلام السلام تو جماعت تو تو ہونا و من لما سر هذا۔ جادی کی جادو کرام تلام فر مگو مسلمان آلم کئی نرم سرتاؤ منظوری مرمشران تمنا زالوں سوق برماجا سالتو قالو موسی تنجرا سارا ايازر سارا فراعون راغون کل صالح سے اورے گل سنگ جی من کا سین ذکر کے سرت عرب کی فرماجا سالتو کر شرات جادوگران خانو موسی کو مان تم ان کو نویل دیتا موسی السلام علی مطالبہ ال ام امات القم ان كنا نحن الملکين سرت عرب کی تفسیر علی لویل دیتا موسی علیہ السلام کر چا علی مطالبہ وکلا ول تذلیل کم دل خارق کم قال كما تم انكو انو تاس دلل خارقي عبر دم تاس وهم ساगाने بيسيت تاس داغي كردونكي ولما قال كو كل جو كردو قال مو سماجيه تم بيسيلم كم تيتا تاس توغلو فغمانه دالاي جا دو ان الله سيبتلو الله وباطل كي ان الله على عمله بشير الله بل سي صلاح درو ويدام الله سدان ويه الحق مسيج بك الله قَالُوا كَلَّا الْمُجْرِمُونَ غَرْقَبَ ذِي جِرْمِجِنَان حَاصِلَ دَائِرَةِ عَمْرِ لِمُوسَى إِلَّا زِيَرَتُهُمْ قَوْمِهِ إِمَّا زَنُورُ ذُوَجِهِ وَإِنَّا لَمُصَادِرُ سَنُرْسِلُ آنَ مَغَر چَن كَسَانُ چَن زَوَانَانُ مِنْ مِنْ قَوْمِهِ لَكَوْنُ ذَنَا خَوْفٍ مَعَكُمْ فِينَرَاهُمْ أَرَسْدُ قائلنا فرعون العالم في العظام ازكى كثير يديك فرعون وصل كشكه ان في بدل من المسرفين ود مشركان و باغنا وقال موسى يا قوم ان كنتم ممن امن بالله وير موسى عليه السلام امور سو ثنا اوثنا قجتا سيمان فالله خاص اللہ خاصو خاص فتنہ اپنے اعظاب بالا مگر مجرد منگذر سبب دو من فتنة فتنة دفارت قوم <تصفيق> ظالم او مالا دارا جدا غید اللہ اسنا منک عذاب راوندرس ہے مجرد منگذر معذاب دو جدا دفتناز قوم ظالمنا دونا تجلنا فتنة لیل قوم الظالم مجرد منگذر فتنة دفارت قوم ظالم لیکن چا غیب مجرد اوارش بک جدا پا حق بانے وانی ور بیدی حالت داسو ہے مجرد منگذر جدا دل آسنا منگا منگل دے مغذرا فتنہ تو فار دا ظالم ان جناب رحمتہ کامل القوم القافرین قاسم و بقد الرحمت صلی اللہ علیہ قوم کافرنا وہ ہنا الا موسا خین تبوال قومكما بمصر بیوطن دہر مشکل دے زالے <تصحیح> دا فار بہترین تے لگا اسرات وہ اک مسدس صلی اللہ علیہ وسلم دور مسدس صلی اللہ علیہ وسلم تا زے جو انت تبوال قوم اہل قومكما بہن جون کی تاثر القوم فار مصری گوننا مسکل جماعت فاگین شوڑ ولاد جبا کار بڑا غم جو کے و جارو بیوتا فم برابر باقی مسلط پابندی ظلمسلمان بنگڑی درکڑی باہون دی حکمت دولت کی ربارو چی مالدارے حکمت انجانداروب عملہ چزگ حکومت دولت دائدہ دا حرامی توب سبب دے نمحلہ قتلہ علیہ حمال ربانی وشددہ لہا خروبہم سختلہ علیہ فضل الرزیبانی فلائی منو حتی رغل عذاب العلیم در زدی کائفر دا, دا سوال جائز دے فلائی منو حتی رغل عذاب العلیم دیمان درہ علیہ حتی کی چمین عذاب درناکم خالقہ دو جیبت دعوتکم اول اللہ فاقبول اقلما دعا اصلاسوں موسیٰ علیہ السلام بدعا کرو رو نا حرلہ السلام امین <تصال> اخباد <تصال> اگر جب اخبار کو صرف معید نے کما قبل درگی دین دعوت دا با کوئی دلال و و پورے وا د وا د فرد جنمد فرز ایتیکور فغی من حق ازاد رکن کرم نا کوسی جوڑے شی وی مسارس رحم فر فر پفرن صاحبند دریا فن فلکا اور ہر حساب پشت نیولی ڈریشن تو جنور ستر کی رازی اسد دخان کی رازی جکل بنسین فور وطن مسارس رحم بہم سارا اخلاص ولا یہ جی دریا تم سارا اخلاص کی روان شی اللہ توئی فطر کے بحر راہ ہوا فر نو جی ظلم کو ربی ربی صوفی منظور قبل منظور قلانی سورت مومن نس قرآن کریم دے بہند نظول داسا اللہ مفید, مومن کی ابن کی چے مومن ایمان مفید مومن آخر چلکنا بلکہ نسم یو پر آخلا شکلی ویلا. بنو اسرائیل ایمانا شکل بیمانے اس اس بی بنو اسرائیل ڈ فیم سلبان چی نشے مانے دار سلیم منسلیم آس بھی اش القران نور اللهم القذوب ذکر جن کنی و ذات دل کنیم و دل ذات کاریاں فزر بچاو قال انا وقضا سیتقم نو وسجج ولا اونا فرمانی کیسا مخیزین کی و کونتم نسیدین و فساد کن کن فن یوم ننجیک دیکم امحل کے دوانی ثوتیدے چاغ نجات منزل نو ننجیک دنجات منزل دنجنا ما کو زین جو فرمان دے ارتفاع الارض ف یوم ننجیک نرتفئ الى الارض منغت ورذتا ظرات نبدم اسرائیل رو رو رو رو فلیو من رجی کا کا, بدنے کا آدم من خلق چشیتو سنو خلق و ان دیر کن منتاز منتاز خبر نہ بنے اسراہیل بن سراہل تک کام بہترین سے اضافت دیو چیز صدق سے درات فا کمال بانکی ورقد بہو انا بانی اسرائینا بہو سدکن ورقناہ من الطیبات در شامز میں کی ورک لیوم اسرم آگار اغیلہ اللہ ورکم زیور کمانگ بانی اسرائی ورطا کامی رو بہتر زی وردقناہ من الطیبات باروک لمنگ دیتولی ستناک رزکونا کی تھا حق مرتا چوری مخین مم ترین شکر چنہ شیخلا ہو امکان دو کو محال دے. دیو جواب لکشن قرآن نور اللہ مرکضو بھولی مر ترجمہ کی گاؤں نا لقد جا لقد حق الحق میں ربک یقن راغلے تاتا حق کتاب رشتری کتاب تا طرف حضرت سانہ کہ نیمانی کافر انکار کی ذہکنا نو نازیو فرین دنالی حمل عذاب فرات اکننن المشرکین بن نوز بن نزول العذاب مکر نشک ان کا فرنزول العذاب کی فضیمانی یا کمرا چودیل متو را اصل خطاب نبی السلطی راضی کی رازی جہنما سے جہنمند وطمت کل متربی کال املا ان جہنم مر جن تیون سے اجماعین حق عالیہ کل متربک آسان چی ساب حکم درفتا جہن عمان دہریا گئی کی اللہ بھی پیسا کنو بے مجبوری محضی دارے حکم درب ترین دا بلا شیطان آنکہ سانتی شیف دی حکم حکم باز اکم مطلق دے, دے گو غیر مد نپا کشی وال فل ہک انکم لن جن مین کم من, من تبین اجماڑ شیطان فرمانی وکرا اور سارا تھا بے خبر مانی و ممن توی کا رضا حکم چند جہنم دے پچا بانے دے بطی تے وفادار درو تھے شیطان بانی ما دا بے دار ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک نمانا دراشرا سو واضح ہا کا ساد شیفایمان حکم ظرف استاد جہنمی بی اتباع شیطان پس سبب تے بے دار شیطان بانی دا امینون او کرونا کا مردہ مکھان لولا کالت ماں کال ما دنولا کال ایمان الاس گیرام اللہ من رخ مشرط ناد مشتین دار در بادل کو ایمان ایمان شو جہر اللہ اکراہ کے بحال <سؤال> کمار کے اللہ اختیاروں کے بحل کمار من دالا دالا ایمان اور ہدایتالتال قدرت دالا شرعت وما من اللہ بنگ نفسا میں ایمان کے دا مگر, دا اللہ بان دا مگر خدا مکر کے اللہ, اللہ, اللہ رجسانی برآمان کی گورا سوری دی سو می دی انور دے پریشید کی گورا دریاب ندی بڑی دیر دی۔ انتظار <تصفيق> ذاور تعبیید پایان سکی جی ل دا نظوری پایام کرا دی انتظار نک د مطر پرشان دانا غبرشان د دا ذاب د مکې کوما چې دی مکې دیفا تظیررو تا س انتظار کوئی د ذاب ظیم سر سا س ظزارار کونا سمن نه جی سرنو ول ل اخلاص خل کو منګ بیاې مصرو سره ما کسانو چمانې راړی د زاری کا حق کنا نو جنو میدار ک سایت د فبانې چې خلاص کو ممنان دا ن کو سراس ن دشکفی بعدت او دف علم۔ او قدوا وريا الناس ان كنتم في شك من ديني هذا دليل وحي شبهه سلام عليكوا عام خلق تعالى زمان ان خلوقات ان بشك في دين زمان زمان دين دار العباد لله وحده دين زمان سر انا عباد لله وحده دليل وحي شبهه سلام عليه اذا الله قلنا الله تامركم یا ایوہ الناس <سؤال> اے خلقوں کے ذرا فرشک کی دے دین زمان فرابد اللہ دین اتابدون من دون اللہ زیبادت تو قومتا ہاں قصان سے بعد تو سواد اللہ لہو لیکن عابدن زمان دین دا دے زیبادت قومتا اللہ آزاد چکو فن عمرہ وری فتح سمانے ومیر توانا کوری من مؤمنین مات حکم شاید جسم وانا سکی وانا د جیتے حضر دن کے کے حضر دن کے کے حا جدر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 اصل خطاب نبی رسنا پریشان کی پی سر دادا کاغذا دا. نبل جو ظالم دینی ظالم پ دنیا کی برم کے ظالم پر دنیا کی سیوا دال نبل گی دی دی دی دی دی دو مبلر تا در چاہدی چکار مین د بروتا لاکھ بل پہ جات کے یو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تقلیف تا چی مسکل فلاں الاحو اللہ تکلیف تک الاحو نشر حصو لارج مفید بلح الاشر کن کے داغے فلاں فلاں رہے دار دیر اللہ <سؤال> مگر یو اللہ فلاں کے داغے مگر یو اللہ سورت نام وسم نمبر فلاں اللہو دارگی نمبر نمر سارے شان سوء کی، سوء کے تکلیف سوکھ دے تکلیف اللہ سرید اللہ سوکھ ما خلیل کر تقریب حاصل کردہ خو تنگار دي لیکن داس ما ابراہیم السلام ن ساراس ولدی ہوئے رچی بشدی رازی کرسلمان وَا کی سرب جناب رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم جو المصر ہوتا اللہ شفا شا اللہ وغادر دا دم دے دا امراض و سرگی دکھے گی وقت دکھے کہ ہر دا اے ہی اظہبربناسول مخلوقات تربیت کو تربیت صاف کے لیے اظہب البا رب الناس وشفی درکی دا, دا بیماری ان کے نبل کے نام زارن سے شفاء اللہ وغادر سکما فدا سے جوڑ وار سجلا گن مرض بے نفری دی شفاء اللہ وغادر سکما ویم سس قلا بیرون پیزورن قران الصلت پدی مان دال لیکے مرضون زیموار یا اللہ را ودی مال اللہ درکیم اللہ لیکن کہے مگو مسلمانان سمر افدی سوا اللہ نے پنجا در چ کی فتق نہیں کہ زیموارانی گن دی بے بے مرض ظفارا دریلارے <تصفيق> دردارے بذل یول لازم یورت کے میں خیرن کو رضی اللہ عنہ خوش حالی راجو کہ خوش حالی ل سو فرارا ذل فزکۃ لذنا سم خالب چھ دشمن چھ نیش اندر کو نے فلارا ذل فزہ انسان نسم جوڑے جوڑے کم انسان تاخذ جوڑے چھ چدر شرذ اللہ فراس کی عذاب نہ نکے دامت باللہ و القدر فی یشرہ من اللہ تعالی چدے خورشین وربد چانہ خوف تم کئ فلارا ذل فزہ مسغنی انسان جوڑے موحید وی اسید د پڑک موحید نیوی دیو مستغنی وی دی مخلوقنا موحید چی موحید دی چان بیرنی وی نیحت استغنافی دی دا, دا توحید مستغنی دا دا استغنافی دا انسان کراوری او دا شجاعت پی انسان کراوری جستا دا قدوی چید خیر رضا شرمالی کیو اللہ رہے رتب چاہتا محتاج کی دان سبب خیروخ واپس مہربان تلقیب قرآن حیدرف قرآن, قرآن، آپ کو گمراہتا سورت